وہ جو اللہ کے پیام پہنچاتی اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرے اور اللہ بس ہے حساب لائی والا